یا سلوم کا مبادی احوال قیامت مبادی احوال قیامت قیامت کے ابتدائی احوال کا بیان ہے وہ یہ ہے جی قیامت کے ابتدائی احوال میں یہ ہوگا کہ زمین کو صاف کرنا ہے ٹیال میدان تو اس کے اوپر جتنی پہاڑ ہیں ٹیلے ہیں سب کو اڑا اڑا کے ختم کر دیں گے تو زمین کیا بن جائے گی ٹیال میدان نہ اس میں ٹیلا رہے گا نہ کوئی موڑ رہے گا oh, بالکل پلان سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق آپ فرما دیجئے اڑا دے گا ان کو رم میرا بالکل اڑا دینا پھوڑ دے گا زمین کو میدان صاف چٹیال نہ دیکھے گا تو اس کے اندر کوئی کجی اور موڑ اور نہ کوئی ٹیلا امت منا ٹیلا ہی نہیں نظرے گا یو مض یت دایا تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اسرافیر جب سور پھونکے گا نا تو ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ میرے قریب کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی طرف دوڑیں گے ادھر ادھر بھی نہیں جائیں گے سیدھے دوڑیں گے سمجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دربار قائم ہوگا بالکل خاموشی سے حاضر ہوں گے معمولی اس بھی نہیں ہوگی یو محزن تقویف یوقروی اس دن پیچھے دوڑیں گے دائی کے دائی کے نہیں چلے کوئی سرافیل اس دن پیچھے دوڑیں گے دائی کے لا اے وا لا نہ ہوگی کجی واسطے اس دوڑنے کے سیدھا دوڑیں گے ادھر ادھر نہیں ہوں گے و خاشات اور دب جائیں گے آوازیں آگے رہمان کے پس نہ سنے گا تو مگر کس کس کی آواز کہ ہم سا کہتے ہیں پاؤں کی آواز کس کی پاؤں کی کس کس معمولی اور بول نہیں سکیں گے نہ دوڑ سکیں گے پس نہ سنے گا تو مگر کس کس کی آواز یو ماہ نفی شفات کہریا اس دن نہ نفا دے گی شفاعت مگر واسطے اس کے اجازت دے گا واسطے اس کے رہمان اور پسند کرے گا واسطے کہ بولنا شفیقہ یہ شفاعت جو ہوگی کاری ہوگی اللہ کے اذن سے اللہ جس کو اجازت دے گا نبی اور نیک لوگ یا جس کے لیے اجازت دے گا جس کو اجازت دے گا یا جس کے لیے اجازت دے گا کیا یہ بات سمجھئے اس دن نہ نفع دے گی شفا مگر اس کے لیے اجازت دے گا اس کو رحمان اور پسند کرے گا واسطے اس کے بولنا شفیقہ کہ سفارشی آدمی بولے تو ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں یا ما مابین عیدی ہے مست البارکالا جانتے اللہ جو کچھ آگے ان کے جو پیچھے اور نہیں احاطہ کر سکتے ساتھ معلومات اللہ کے بیت بار علم کے اور نئی احاطہ کر سکتے ساتھ معلومات اللہ کے ہم خدا کے معلومات کا احاطہ کر سکتے ہیں وہ ہمارا یاد کرتا ہے بانت الوجو اور اس دن جھک جائیں گے منہ آگے اس ذات کے جو زندہ ہے قیوم ہے وقد قد اور تحقیق تباہ ہو جائے گا وہ شخص جس نے اٹھایا شرک کو کو تباہ ہوگا وہ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ یہ قد خوابت و انجام ہے کس کا مشرقین کا آگے انجام ہے مومنین کا بشارت اور جس نے عمل کے نیک درا حال کے وہ مومن بھی ہے یہ شرط قبولیت فلاح خواب و ظلم ولا بلا پس نہ ڈرے گا زیادتی سے اور نہ کمی سے اس کو ثواب پورا میں لگا کمی بیشی نہیں ہوگی بکال کا انزلنا ترغیب القرآن اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کتاب کو ہو ضمیر کا مرجع کتاب ہے اتارا ہم نے اس کتاب کو درا حالانکہ قرآن عربی ہے لسان قرآن اور بیان کی ہم نے اس کتاب کے اندر دھمکیاں وعید کا منع دھمکیاں ڈراوے دھم بیان کی ہم نے اس کتاب کے اندر دھم کیا لال لم جد تک اون تاکہ وہ بالکل ڈر جائیں ابتدا میں بالکل ڈر جائیں یا ابتدا میں نہ ڈریں تو یا پیدا کرے ان کے دل میں اللہ کچھ نصیحت یا تو ابتداء بالکل ڈر جائیں یا پیدا کرے ان کے دل میں اللہ تعالی کچھ سمجھ پتہ اللہ ملک الحق آیات توحید کا سمرہ بس علی شان ہے اللہ جو کہ بادشاہ ہے سچا بلاتا جل بل قرآن آیات نمبر چار یہ کتنی ہے آیات تشریحی پانچ ہے یہ نمبر چار ہے حضرت کی عادت مبارک تھی کہ جب جبریل نازل ہوتے نا قرآن لے کے آتے تو حضور جبریل کے ساتھ پڑھتے جبریل جب قرآن سناتے حضرت کو تو جبریل کے ساتھ حضور پڑھتے ساتھ ساتھ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اے میرے محبوب آپ ساتھ نہ پڑھیں جبریل جتنا قرآن پڑھتا جائے آپ سنتے جائیں آپ کے دل کے اندر میں محفوظ کروں گا قرآن کو تو جب جبریل پڑھتا تھا تو حضور کو روک دیا گیا نہیں کہ جبریل کے ساتھ نہ پڑھو اب امام پڑھتا ہے تو ہمیں بھی روکا گیا کہ امام کے ساتھ نہ پڑھو تو حضور تو رک گئے لیکن یہ نہیں رکتے کہتے ہم نہیں رکیں گے اپنے محبوب پر اللہ نے روک دیا کہ جبری کے ساتھ نہ پڑھو <laughs> بلا تاجل یہ طریقہ ہے طریق کی راہتے قرآن اور آیا تھے تشریح نمبر چار نہ جلدی کر ساتھ قرآن کے پہلے اس کے کہ پوری کی جاتر تیرے واہی اس کی باقی یہ بات کہ آپ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کے دل میں محفوظ کر دے گا قرآن کو اور کہ میرے پروردگار زیادہ کر تو میرے علم کو سمجھے آ تو آپ دعا کی تدبیر اختیار کریں تاجیل کو چھوڑیں تاجیل کو چھوڑیں تدبیر دعا اختیار کریں والد عہدنا الا آدم اجمال قصہ جب اللہ ت انسان کا بیان بھی ہے انسان کی پیدائش اور اجمال قصہ آدم علیہ سلاۃ اسلام کا قصہ بیان کیا گیا مطلب یہ کہ اجلت کے اندر کوئی فائدہ نہیں آدم علیہ سلاط السلام نے اتحاد کیا اس میں اجلت کر دی اہ؟ آہ. تو اجلت نہ ہو حوصلے سے آدمی کام کرے انسان کی جبلت ہے نسیان ہے اجلت ہے جبلت انسان کا بیان اور اجمال قصہ ساتھ یقینی بات ہے عہدنا حکم کیا ہم نے یاد بم نے کہا ہے امر حکم کیا ہم نے طرف آدم کے اس سے پہلے پس بھول گیا پس نہ پایا ہم نے اس کے لیے پختگی کو تو آدم سے جو درخت کھایا گیا بھول کے کھایا گیا نہیں تو نسان کے اوپر گرفت ہوتی ہے نہیں ہوتی سمجھے باقی رہا اشتہادی چیز تھی اللہ نے کوئی تمبی کر دی باعث بولنا تفصیل قصہ کوئی جمال تھا یہ قصہ تفصیل قصہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کرو آدم کو سیدھا کیا انہوں نے مگر بلیس اس نے نہ مانا کہا ہم نے اے آدم بے شاہ یہ دشمن ہے تیرا بھی تیری بیوی کا بھی پس نہ نکالے تم کو بحث سے پر کا پس مصیبت میں پڑ جائے گا تو اور بے شک تیرے لیے بہشت میں یہ ہے کہ نہ بھوکا رہے گا اس کے اندر نہ ننگا اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اس کے اندر نہ دھوپ میں جلے گا لیکن وسا ڈالا اس کی طرف شیطان نے کہنے لگا اے آدم کیا دلالت کروں میں تجھ کو ایسے درخت کے اوپر جو ہمیش کی کا ہے یعنی جس کے کھانے سے آدمی بہشت میں ہمیشہ رہے گا اور ایسی سلطنت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی بحث کے اندر تیری بات صحیح رہے گی ہمیشہ بھی ہمیشہ رہے گا دیکھو جھوٹ بولا حضرت آدم علیہ السلام اس کے فرحم میں آگئے گئے اتحادی غلطی کر بیٹھے بس کھایا دونوں نے اس سے پس ظاہر ہو گئے واسطے ان دونوں کے شرم گاہیں اور شروع ہوئے چپکاتے تھے یا فان منا وہ بحث کے درختوں کے بڑے بڑے پتے سے چپکاتے تھے کہ شرم کو ذرا مستور کر دیں چھپا دیں شروع ہوئے چپکاتے تھے ان کے اپنے اوپر پتے جنت کے وہ آسا آدم رب فو اور بلا ارادہ قصور کر بیٹھا آدم یہ معنی لکھو تو کہ نا سیا پہلے پڑھا یا نہیں بولا تو ارادہ تو نہ ہوا نا اور بلا ارادہ قصور کر بیٹھا آدم رب اپنے کہا بلا ارادہ تصور کر بیٹھا رہا اپنے اپنے کا اچھا جی غوا غوا کا معنی تفسیر قرتبی والا بھی لکھتا ہے باقی تفاصیر لکھتے ہیں غوا کا معنی تم بھی لکھ لو فا سادہ اے شہ بے نزول ہی الا دنیا قصور کر بیٹھا دم رب اپنے کا فاغواہ فاساد ہو اس کا عائش فاسد ہو گیا بے نظول ہی لنیا کہ دنیا میں اتار دیا گیا بھائی عائش فاسد ہوا یا نہیں وہ بحث سے جو نکلے تو عائش کا ہو گیا فاسد ہو گیا عائش فا سے فاسد عائش ہو گیا. یہ میں نے مانا اس لیے کیا ہے کہ بعض بے وقوع یہ مانا کرتے ہیں کہ بے فرمانی کی آدم نے رب اپنے کی پوا پس گمراہ ہو گیا کیا یہ ٹھیک ہے مانا نبی کی شان کے تو خلاف ہے نبی تو معصوم ہوتے ہیں بلا ارادہ قصور کر بیٹھا آدم رب اپنے کا ففا سدائے تو ہو اچھا لیکن جب فوراً توبہ کی آدم نے تو اللہ نے برگزیدہ بنا دیا نہیں سمجھ باہ ہو پھر برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے اور خصوصی توجہ کی اس کے اوپر واحدہ راہ راست کے اوپر قائم رکھا لیکن خصوصی توجہ ہی مہربانی ہوئی لیکن چونکہ آڈر ہو چکا تھا اور زمین کے اندر ان کو بادشاہ بنانا تھا خلیفہ اس لیے وہ آڈر بدستور راہ کرنے کا پر میں یہ بےتا یہ تسلی ہے یا نہیں اور جہاں اے بے تو پہلے پڑھا ہے اس سے مراد بھی یہی دو ہوں گے پر میں اتر جاؤ اس سے سب کے سب بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے اولاد میں پر جب آئے تمہارے پا میری طرف سے ہدایت پر جو شاید اتباع کرے گا میری ہدایت کی یہ متبین کا انجام ہے نہ گمراہ ہوگا دنیا میں نہ محروم ہوگا آخرت میں وہ من محرومین کا انجام جیس نے اراض کیا میری نصیحت سے پس تحقیق واسطے ہو اس کے زندگی ہوگی تنگ یا جینا ہوگا تنگ یہ مانا کرو پس بے شک واسطے ہو اس کے جینا ہوگا تنگ اب دیکھو نا یہ بڑے بڑے چاہے بادشاہ ہوں یا کروڑ اور ارب پتی ہوں دنیا دار ہوں ان کے پاس دنیا زیادہ ہے دنیا میں تنگی نہیں دنیا زیادہ ہے لیکن ان کی زندگی اور جینا تنگ ہے دنیا ٹھیک ہے زیادہ ہے لیکن زندگی کا ہے تنگ ہے جینا تنگ ہے جتنا تم اے شرام کے ساتھ سکون قلب کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے وہ زندگی تن بسر نہیں کر رہا ہے دن کو پریشان رات کو پریشان اولاد بے فرمان ہو جاتی ہے ہزاروں پریشانی لگی ہوئی ہیں آگے سمجھ تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے جینا تنگ زندگی تنگ اور اٹھائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا کر کے یہ محرومین کا انجام ہے اندھا اٹھے گا اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کرے گا اے اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا دیکھنے والا تھا اب مجھے کیوں ادا کر کے اٹھایا اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرا دل اندھا تھا کیا آ تیرا دل قبول نہیں کرتا تھا میرے قرآن کو وہ دل چونکہ اندھا تھا تو دل کا سرکس پہ آ گیا اب آخرت کے اندر منہ پہ آ گیا تیری آنکھ اندھی ہو گئی اس لیے قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے بعض کا ہوں گے کالے دنیا میں جس کا دل چمکار ہے اس کا اثر پڑے گا چہرہ کیا ہوگا دنیا میں جس کا دل کالا ہے یہ سیاہی منہ پہ آ جائے کیا مت کے دن دیکھو جی کالا کہے گئے میرے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھ کو اندھا کر کے حالانکہ تھا میں بصیر دیکھنے والا اللہ تعالی فرمائیں گے اسی طرح آئے تھے تیرے پاس ہمارے آیات ہم بیالم نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلایا جا رہا ہے دوزہ کے اندر وہ کزال کا دستور خدا وندی اسی طرح بدلا دیں گے ہم سزا دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی دنیا میں حد سے بڑھ گئے اور نہ ایمان لایا اپنے رب کے ہتوں کے ساتھ اور واقعی عذاب آخرت کا زیادہ سخت آئے اور بڑا دیر پا ہے اب کا بڑا دیر پا سخت بھی ہے آفرم یاد دل تقویف ہے دنیا تخویف یہ دے پہلے پڑ چکے بمانے لم یت بیان. لم یادے بمانے لم یت بیان کیا پاس نہیں واضح ہوا واسطہ ان کے یہ بات کہ کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے کہ چلتے ہیں ان کے ٹھکانوں کے اندر سفر کرتے ہیں نا دیکھتے ہیں وہ ہلاک شدہ بستیاں بے شا کس میں البتہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے نہا مستفی دین ولا کال سابقات اضال شبو اضال شبہ ہے امہال مجرمین بھی آئے وہ میرے عزیز اس طرح ہے کہ کافر کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا تو اللہ تبارک تعال فرمائے دو چیزیں عذاب سے مانی ہیں ایک تو یہ کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ کافروں کو محلہ دوں گا جلدی نہیں پکڑوں گا نمبر ایک محلہ دوں گا محلہ ان کے فائدے کے لیے سمجھ اور دوسرا یہ ہے کہ عذاب کا ایک وقت معین ہے اس سے پہلے نہیں آ سکتا یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو عذاب ابھی آ جاتا غور کرو جی ادال شب و میں اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو سب کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے بے تاخیر الذاب نیچے لکھو بے تاخیر العذاب. وہ بات سب کت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے بے تاخیر الضاب اکان الزامن کو چھوڑ دو ابھی وا اجل مسمہ اور وہ میاد جو مقرر ہے عذاب کے لیے واہ آجفا آجل کا آج کس پہ پڑے گا کالے متن پہ اگر نہ ہوتی وہ بات اور نہ ہوتا کیا میاد مقرر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو لکانہ لزامہ یہ جزا ہے البتہ ہوتا عذاب لازم سمجھ گیا یہ بات لکانہ لزامہ جزا ہے بعد میں فسف علامہ قنون فرائض خاتم المبیا آیات تشدح نمبر پانچ آیات تشدح نمبر پانچ اور فرائض خاتم المبیا فریدہ نمبر ایک سبر کرو پر اس کے کہتے ہیں اور سب نمبر دو تسبیح بیان کر رب اپنے کے پہلے ابھرنے سورج کے سورج کے ابھرنے سے پہلے کون سی نماز ہے ہاں؟ فجر اور پہلے غروب کے کیا ہے عصر کی نماز لکھو وہ مین آنا اللہ رات کی گھڑیوں سے مغرب اور رشا پس تسبیح بیان کرا فن نہار دن کے کناروں میں وہ زہر ہے لا اللہ کا طرزہ یہ سمرہ ہے یہ کام کر تو امید ہے کہ تو راضی ہوگا ساتھ سواب کے ولا تمودنا یہ فریدہ نمبر کتنی ہے جی تین فاسب نمبر ایک سبے سب نمبر دو لاتمدنا نمبر تین اور نہ دراز کر اپنی دو آنکھوں کو طرف اس کے کہ نفع دیا ہم نے ساتھ اس کے مختلف گروہوں کو ان کفار میں سے یہ دنیا کا نفع نفع دیا ہم نے ساتھ اس کے مختلف گروہوں کو ان کفار میں سے زہرا تل حیات دنیا اس سے پہلے وجال نہ ہو ہے وجال نہ ہو اور کیا ہم نے اس نفے کو زینت دنیاوی زندگی کی لے نف دے نہ پی اس نفع دینے کی حکمت کیا ہے تاکہ آزمائیں ہم ان کو بیت اس کے اور یاد رکھو یہ دنیا کے رزق پہ غرے نہ ہو آخرت کا رز طلب کرو رزق رب تیرے کا آخرت میں بہتر ہے اور دیر پا ہے تو اپنی آنکھوں کو دراز نہ کرو ان کے رزق کی طرف نہ دیکھو آخرت کے رزق کو دیکھو وام اور احلا کا بھی سلا یہ جی نمبر کتنی جی چار حکم کر اپنے حال کو نماز کا خود بھی مضبوط ہو اس پہ اللہ نفسل کا نہیں سوال کرتے ہم, سے, ہم تو اس سے رزقہ یعنی ہم تجھ سے اتنا رزق نہیں کموانا چاہتے کہ عبادات میں کیا آ جائے خلال آ جائے رزق باقاعدر ضرورت کماؤ زیادہ اللہ کو راضی کرو رازق اللہ کی رات ہے نہیں مانگتے ہم تو سے رسک ہاں؟ کہ اتنا رزق کموائیں تو سے کہ عبادات میں خلال آ جائے یا ہمیں کوئی ریز کی ضرورت ہو تجھے کہیں نہیں ہم ہی رازک ہیں تیرے نان و نردوں کا اور اچھا نتیجہ تکوا کا ہے وہ کالو اور کہتے کا پھر انادن لولا یا تینا کیوں نہیں لے آیا ہما. لے آتا ہمارے پاس محمد کریم آیا تین فرمائشی موزا میرے رب ہی اپنے رب کی طرف سے وہ فرمائشی موزے کی باتیں چلی آ رہی یا نہیں فرمایا فرمایشی موئزہ نہ مانگو سب سے بڑا معاضہ قرآن ہے کیا ہے کہ قرآن تمہارے پاس پہنچ چکا ہے اور کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرمایشی موئزہ اپنے رب کی طرف سے اولم پاتے ہیں ہم جواب شکوا کیا نہیں آیا ان کے پاس ظہور ان مضامین کا بھائی یہ نہ کیا نہیں آیا ان کے پاس ظہور ان مضامین کا جو پہلے صحیفوں میں ہے پہلے صحیفوں کے جتنے مضامین ہیں کس میں آگئے ہیں قرآن میں کہ آپ ابتدا میں پڑھ چکے ہو کہ پہلی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا خلاصہ کیا ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے سورت فاتحہ پہ پہلے جتنے صحیفے تھے سب اس میں آ گئے کیا نہیں آیا ان کے پاس ظہور ان مضامین کا جو پہلے سیفوں میں تھے یعنی قرآن بولا انا لاہم حکمت ارسال یا حکمت ارسال رسول لکھو صلی اللہ علیہ وسلم حکمت ارسال رسول خاطم المبیاء صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تحقیق ہلاک کر دیتے ہم ان کو ساتھ عذاب کے پہلے قرآن کے آنے کے تو ضرور کہتے ہیں اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری تو رسول پاس اتباع کرتے ہم تیری ایتوں کی پہلے اس کے کہ ہم زلیل اور رسوا ہوں تو اب رسول ہم نے بھیج دیا ان کا سوال ختم کر دیا یہ حکمت ارسال خاتم الانبیاء ہے کل قل کل مترب سون کل کے نیچے لکھو زاجر فرمایا اتنی سمجھانے کے باوجود بھی اگر عذاب کا مطالبہ کریں کوئی پرانی چال بے ڈھنگی عذاب عذاب عذاب تو آپ فرما دیجئے انتظار کرو تم بھی ہم بھی یہ زجر ہے جی صورت مطالبہ عذاب زجر ہے در صورت مطالبہ عذاب پھر بھی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ما مترب سون ہر ایک انتظار کرنے والا ہے نتائج کی تم انتظار کرو بس ان قریب جان لو گے تم اس شخص کو ان لوگوں کو جو سرات مستقیم والے ہیں اصاب و ان قریب جان لوگے ان لوگوں کو جو سراط مستقیم والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جان لو کہ اعتدا جو منزل مقصود تک پہنچ گئے